بسم صنمن محمد السلام, اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو سگن سم وجوہت خران اور میرا نش نج و خران گرامی باقی سامع سب کو شیم و شنی سلام سلامت کرتے ہیں ہم. ہمارے سلسلہ دس کتاب افی میں سے بابو نکاح درس نمبر اٹھارہ ہیں اور اس درس میں پرسوں دس نمبر ستارہ میں فنولی زندگی میں شوہر کی ذمہ داریاں بیان کیا ہے اور آج کے درس میں زوجہ کی جو ہے ذمہ داری گھر کے خاتون کی ذمہ داری بیان فرما رہے ہیں بی بیوی کی ذمہ داری بیان ہو رہے ہے شاست اللہ رحم فرماتے ولے زوجہ تھی بیوی بی کو یم بغیچہ یہ انتیا ہو یہ کہ اپنے شوہر کے اطاعت کریں پھر غیر علماشی گناہ کے علاوہ باقی تمام نئے کاموں میں نیک اور جائز کاموں میں گناہ کے کاموں میں اللہ کے حکم کے نافذ میں شوہر کا نماز نہیں پڑھو روزہ واجب روزہ نہیں رکھو ہاں جی یا مثلا جھوٹ بولو یا غیبت کرو یا فلاں حرام مال لے کے آؤ جسم کے غلط شغیر شدی یا نے واجب کرا دیا اس کو چھوڑنے کا حکم کرے وہ بھی معیشت ہے اور حرام چیز کو جو شرط میں حرام ہے اس کو کرنے کو حکم کرے وہ بھی حرام ہے وہ بھی گناہ ہے تو ان دونوں کے علاوہ واجب چیز کے چھوڑنے کا حکم کرے شوہر تو وہاں اس کے اطاعت کا حکم نہیں جو کہ اللہ کے تعت پر شوہر کا اعتعمت مقدم نہیں یا جو ہے حرام چیز کو ارتکاب ہونے کا اس کو انجام دینے کا شوہر حکم کرے جو کہ اللہ نے حرام فرمایا تو وہاں پر بھی جو ہے وہ وہ معاشرت ہے تو وہ بھی جو ہے پھر وہاں پر بھی شوہر کی بات ماننا مر اور خاتون پہ واجب نہیں بلکہ اس کی مخالفت کا واجب ہے <تصحیح> تو شش فرماتے ہیں، والی زو جتی عورت پر لازم ہے عورت و عورت کے لیے یم بغیچۂ انتوتیا او یہ کہ اپنے شوہر کے اطاعت کریں فی غیر علما سے گناہ کے کاموں کے علاوہ باقی تمام جائز مباح کاموں میں اس کی اطاعت کریں ولا تو اور شوہر کے ساتھ جو ہے زبان درازی نہ کریں معاوضہ نہ کریں جھگڑا نہ کریں پھر محاکاتی گفتگو کرنے میں ہم کریں جو بھی باتیں ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں گھر کے اندر ان میں جو ہے شوہر سے زبان درازی نہ کریں اس سے معاوضہ نہ کریں جھگڑا نہ کریں غیر ضروری بحث نہ کریں کس کرنا کسلیت زبان دراز عورت کی طرح سلیتا تو اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسرے پر مسلط ہونا چاہتے ہیں تو زبان دراز شاخ کی طرح جو ہے اپنے شوہر سے بعض گفتگو میں ہاں جی اور اس پہ جو ہے بحث مباحثہ نہ کرے اس سے جھگڑا نہ کرے مسلط خاتون کی طرح ہاں جی یہ بات جو ہے یہ زبان کا مسئلہ خارہ نہ بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں یہ دونوں چیزوں سے ملبوط جو ہے چونکہ ہمارا مقصد صرف شکیے کے احکام کو جاننا نہیں بلکہ احکام کو جاننے کے ساتھ ساتھ عبرت کے واقعات سے بھی ہم نے سوال لینا ہے تو پہلی جو واقعہ ہے پلا حکم فرمایا اللہ کے گناہ کے علاوہ باقی تمام نئے کاموں میں اور جائز کاموں میں اپنے شوہر کی نافرمانی فرمانی نہ اس واقعے سے مطابق جس سر پرسن ہاں جی شوہر اگر اپنی بیویز کو زبان درازی کریں غلم خلوش کریں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے ستنے میں ناولوں کو درس نمبر ستارہ میں معاذ بن نے جبل کا واقعہ بیان کیا ایسے ہی جو ہیں امیر کبیر علیہ رحمٰن نے ایک واقعہ ذات الملوم میں بیان فرمایا ہے یعنی خاتون کو جو ہے زوجہ کو بیوی کو اپنی شوہر کے اعت کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس خاتون کو کیا کچھ بخشا عطا کیا کیا بشارت دیا اس سے مربوط جو ہے واقعہ والدین کے شوہر کے تحت کے بارے میں امیر کبیر نے خاتون میں ایک واقعہ بیان کیا اسی موضوع سے مربوط واقعہ امیر بھی اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھا وہ ایک گھر ہے اس کے نچلے منزل میں اس کے والدین ہیں اس خاتون کے اوپر والی منزل میں وہ میاں بیوی رہتے ہیں اور میاں نے اپنے اس بیوی کو گھر کی ضروریات کی چیزیں زمانے کے لیے سے گھر میں سٹاک کر کے چلا گیا اور ایک سفر پہ گیا ہاں جی اب جیت کتنے دن کا ہے وہ تو حدیث میں نہیں بتایا سفر پہ گیا اور خاتون کو تاخیر کر کے گیا جب تک میں واپس نہ ہوں اس عرصے میں تم نے اس سیڑھی سے نیچے نہیں اتارنا پہلے وہ خوش بھی ہو جائے سیڑھی سے نہیں اتارنا ہے نے یہ حکم کر کے چلا گیا اس کے جانے کے ایک دو دن بعد یا چند دن بعد جو ہے اس اس خاتون کے جو ہے اس کے اس کے باپ جو بیمار ہو گئے اب خاتون کو شوہر نے داخل کیا وہ نیچے نہیں اترنا ہے تو اس خاتون نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ بھیجا کہ میرا باپ بیمار ہے میرے شوہر نے مجھے صحیح سے رکھا ہے کہ میں نیچے اتروں یا نہیں اتروں تو پیارے نبی نے فرمایا نے شوہر کے اتحاد کرو وہ خاتون نہیں اترا آخر اس کی جو ہے باپ آخری احتضار کے عالم میں پہنچا پھر پوچھنے کے لیے بھیجا رسول اللہ نے پھر فرمایا اپنے شوہر کے اعتعت کا پھر اس کے باپ نے دنیا سے چل بسا اس خاتون نے پھر رسول اللہ کے بعد بندہ بھیجا یارس اللہ میرے باپ تو بہت ہو چکے ہیں اس کی آخری دیدار کے لیے مجھے اجازت ہے باپ پیابہ نے فرمایا اپنے باپ کے اپنے شعر کے تعاط کر جب اس نے کہا ہے بالکل کسی صورت میں نہیں اترو تو نہیں اترو اور اس خاتون بیچاری کے جو ہے باپ خود بھی ہو گیا اس کا آخری دیدار بھی نہیں ہو سکا اور دافن بھی ہو گیا اس کے بعد جو ہے اللہ کے پیارے نصور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آیا اور فرمایا اللہ کے پیارے نبی اس خاتون کو مشارت دے دو کہ اس باپ کے ساتھ اس نے شوہر کی سطح پر اللہ تبار و تعالیٰ نے تمہارے باپ کے تمام گناہوں کو باندھ دیا ہے ہاں اور اس کو جنت المعلا میں پہنچا دیا جنت المعلہ میں پہنچا دیا اور اس کو بہت بڑا حالت میں عظیم مقامات اس کے لئے اس کے تمام گناہوں کو باس کے گویا کہ اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے کیونکہ کہ پہلا مرحلہ تو وہی قبر ہی نہیں جنت کی شکل اختیار کرنا ہے وہ جنت کے باغات میں سے بادشاہ بن گیا یہ تمہارے لیے خوشحوری ہیں اور یہ تمہارے اس نیک عمل کی وجہ سے تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ ثواب اور عجر عطا کیا تو عظیم میں اس طرح کے واقعات جو یہ واقعہ بہت ہی مستند واقعہ ہے جو حضمیر کبھی نے حدیث رسول اللہ کے زمین میں نقل فرمایا ہے تو یہ تعداد شوار میں خواتین کے لیے بہت بڑے ثواب اور اجر ہیں ہاں نیک اور جائز کا میں شوار کے تعات کا حکم ہے اور دوسرا فرمایا وہ زبان درازی نہ کریں ہاں جی زبان درازی نہ کریں میرے راجدھان اور لوگ اگر اپنے اپنے اطراف میں جواری میں دیکھیں اور جن گھروں میں میاں بیوی کے درمیان یا اس گھر کے اندر کوئی دوسرے اس کے رشتہ دار ہیں ماں ہیں بہنیں ہیں ہاں جی اس کے جو ہے ان کے ساتھ بھی جو ہے اکثر جھگڑے کے بنیاد انسان کی زبان ہوتی ہے ہاں جی شوہر سے بھی بہت سے جگہوں پر جھگڑے کے بنیاد زبان ہوتی ہے ہم تو طور کام سے تھکے ماندے یا کسی ضروری مجبوری سے آ جاتے ہیں وہ ایک امید اور توقع لے کے آتے ہیں کہ گر میں آؤں تو مجھے سکون میں لگا لیکن گھر سے اگر کچھ سے اس کی کسی بات پہ ناراض روکیں اس کی زو اس کے ساتھ زبرد رازی کریں ہاں وہ کچھ کہیں اس پر وہ اعتراض کرے اعتراض پہ اعتراض تو آخر پھر لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ پہ آ جاتے ہیں حضن گرامی میں گارنٹی سے بول سکتا ہوں اگر مرد اس طرح کی کوئی بات کرے جو آپ کے مزاج کو نہیں لگتی اگر آپ نے اس کا جواب بالکل نہیں دیا تو اس خاتون کو ہاں جی کم از کم زبان درازی کی وجہ سے جو گھر کے اندر شدنے ہوتے ہیں مار پیٹ ہوتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہوگا جی، گارنٹی کے ساتھ اور اسی ایک ہوتا ہے اور دوسرے موضوعات کی وجہ سے اگر اس کو کوئی غصہ خانہ پڑتا ہے یا کوئی مار پیٹ پڑتا ہے وہ الگ ہوتی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے زبان کی وجہ سے ہاں جی میرے ساتھ ایسے بہت سے خواتین نے شکار لے کے آیا کہ میرے میاں مجھے مارتا ہے تو میں نے پوچھا بھائی کہ آپ زبان درہ دی تو نہیں کرتے تو انہوں نے کہا وہ میں نے جاب دینا ہی دینا ہے میں نے کہا اس میں مہربانی کریں اس میں کم کریں اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا پھر تو مسئلہ یہ کہ پھر آپ کی طرف سے آپ بولنے کہ میں زبان کو قابو نہیں کر سکتا ہوں وہ ہاتھ میں قابو نہیں کرے گا تو وہ عمارت کی مزاج ہے یا خاتون کی مزاج ہے دونوں جب اپنے اوپر اللہ کے حکم کو مقدم نہیں کریں گے صرف اپنی مزاج کی بنیاد پر جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی مشکل میں اپنی جگہ زیادہ لہٰذا میرا سب سے ذمہ ہے آج یہ زانہ کہ آپ کی زندگی خوشحال ہونے کے لیے اس گھر میں جانے کے بعد جو لو شوہر کے گھر میں ہے یا جنہوں نے یقیناً انسانی زندگی کا حصہ ہے یہ خاتون حیثیت کے لحاظ سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں رہ پاتے سنت یہ ہے وہ کسی مرد سے شادی ہو اس کے گھر میں اس کے زندگی کے آخر تک عام پر اسی گھر میں ہی رہتے ہیں اگر آپ نے اپنی زبان کو مکمل طور پر قابو میں رکھا تو آپ کو جو ہے نائنٹی نائن نہ ہو تو نائنٹی پرسنٹ غیر ضروری پر سے صاحب کو ہر صورت میں نجات مل جائے گا یہ معاشرے میں لوگ پر اور لوگ غور و حکر کریں تو اس حقیقت کو اور لوگ بھی کریں گے اور میں نے اس موضوع پر چونکہ ہمارے پاس اکثر جھگڑوں کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے شکایت بھی لے کے آتے ہیں ان کے وجوہات ہم نے ڈھونڈا تو آخر زبان پہ جاتا ہے مرد کی بھی زبان پہ جاتا ہے اور خاتون کی بھی زبان پہ جاتا ہے مرد مو گندہ کر لیتے ہیں خاتون زبان درازی کر دیتے ہیں یہ دونوں مل کر جھگڑے کو اور دیتے ہیں اور دونوں کی زندگی حتی جدائی کے حد تک پہنچ جاتے وہ اسی زبان کی زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے دونوں طرف سے خاص طور پر خواتین کی طرف سے کہ لہذا خاص جو ہے ضرور ضرور اور ہر صورت میں اپنے زبان کو قابو میں رکھو اور شوہر کے ساتھ زبان درازی کسی صورت میں بھی نہ کرو کیونکہ آپ زبان کو قابو میں رکھیں تھوڑی دیر آپ کو جو ہے غصہ پی جانا پڑے گا لیکن اس غصے کا انجام بہت میٹھا ہوگا لیکن اگر آپ نے زبان درازی کے غصے کو قابو میں نہیں رکھا زبان چلایا تو یہ زبان سے آپ کو وقتی طور پر آپ نے اپنا غصہ تو نکلے گا لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ہاں ایک تو اللہ بھی ناراض ہو گیا ایک تو شعر ناراض ہو گیا میں جھگڑا فساد اور آپ کو سو مسائل پیدا کریں گے لہذا کوشش کریں زبان کو اپنے ہمیشہ قابو میں رہنے کی ہاں جی اللہ کے غمیر کبھی کے واقعی حدیث میں حدیث نقل کیا ہے لوگ میں آپ کے ایک سابی طوی معاذ نجول تھا جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے پیارے نبی کوئی ایسے عملیات بتائیں جس سے میں جنت میں پہنچوں تو آپ نے مختلف عملیات کے ثواب وین کے نماز کے روزے کے ہنس کے بہت چیزوں کے آخر میں فرمایا اے میرے سابی کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں اگر تم نے اس پر عمل کیا تو تمہیں خیر دنیا واہرت تمہیں مل گیا تو ان کا پیارے نبی ضرور بتائیں تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور ان سے کہا اس کو اپنے قابو میں رکھو اس زبان کو اپنے قابو میں رکھو تو جو ہے سمجھو خیر دنیا و حرت تمہارے نصیب ہو چکا کیونکہ یہ زبان ہے غیبت کرتے ہیں یہ زبان ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ زبان ہے بہتان تراشی کرتے ہیں یہ زبان ہے الزام تراشی کرتے ہیں یہ زبان ہے ہاں یہ جی، چولی خوری کرتے ہیں ایک دوسرے کو کی باتیں لے جاتے ہیں ادھر کی باتیں ادھر لے جاتے ہیں یہ زبان ہے جس سے جو ہے گھر کو آگ لگ سکتی ہے یہ زبان ہے جس سے جو ہے گھر میں بہت بڑا خدمت پیدا کر سکتے ہیں عطا کبھی بڑے لوگوں کی زبان کی وجہ سے قوموں کے اندر خدمت ہو جاتی ہیں حکومتوں کے اندر فتنیں ہو جاتی یہ تمام شدتیں زبان کی وجہ سے میرا ذہن کرانے لہٰذا جو ہے زبان کو ہر صورت میں قابو میں رہنے کو اپنا عادت ڈالو اور اگر کسی کو قابو میں نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو دعا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان آپ کے قابو میں رہے اور آپ ایک شریف النس خاتون کے ساتھ سے زندگی گزار سکیں اور آپ کے لیے یہ دنیا یہ گھر جس میں آپ ہیں وہ گلزار بن جائے کوئی جنت و نما گھر بن جائے اگر کوئی اپنے گھر کو جنت نما بنا سکتے ہیں بنانے کی خواہش ہے تو وہ ہر صورت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے میرا ذہن آج کے دست میں یہ پر اتفاق کرتا ہوں مرضع ہے الحم سب کو خصوص خواتین کو ہاں اس زبان کو اپنے قابو میں رہنے کی توحقہ تفہمہ تاکہ اس کے نظر میں آنے والی بہت سی پریشانیوں سے آپ بچ سکے آپ محفوظ رہ سکے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضا کریں اضافہ فرمائے آمین اللہ